ذلت و خواری کا ہی سبب ہے اور پھر بھی دراصل یہ بڑی گھٹیا چیزیں ہیں کیونکہ یہ سب جو ہیں تلوار کی طرف بلاتی ہیں کوئی بھی صاحبِ بدت اگر آپ اس کے خلاف اس سے اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے تو اگر ایک عام بھی انسان ہوگا جو دین کے لیے مخلص ہوگا وہ تو کچھ نہیں کہے گا لیکن جو بھی کسی ہوا پرستی کے اندر مبتلا ہوگا وہ آپ کے اس قول پر آپ کے خلاف لوگوں کو بھڑکا دے گا اور ایسا ہوتا ہے تلوار کی طرح دعوت دے گا آپ کے خون کو حلال کر دے گا فتویٰ نکال دے گا آپ کے خلاف آپ کی جان کو حلال کر دے گا یہ عام طور پہ اہل بدعت کی شک کی علامت ہوتی ہے اور ان تمام بدعتوں میں شیخ نے کہا کہ اردا ارحا و اقفا اہا سب سے زیادہ ردی اور حدیث قسم کی بداعت اور سب سے زیادہ کفری سب سے بڑی کفر کی بداعت جو ہے یعنی سب سے بڑا کفر جن بدعتوں میں ہے وہ روافذ موتضلا اور جہمیا کی بدعتوں میں ہے تو اب یہ بلا شبہ با یہ بات اس طرح سے کہنا صحیح ہے کسی بھی شخص کے پاس اگر کوئی کفر ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پلا بندے کے پاس جو وداعت جو ہے وہ کفریہ ہے اور یہ بہت بڑا کفر ہے یا سب سے بڑا کفر ہے اعلیٰ حسب درجہ جہاں درجہ ہو اس سے یہ لازم پتا نہیں آتا کہ ایک معین شخص کو کافر قرار دے دیا گیا لیکن مجموعی طور پر کسی مجموعے کی تکفیر کرنا یا کسی جماعت کی من منحیث الجماعت یہ کہنا کہ یہ جماعت کے میں مقتلہ ہے تو یہ چیز اہل شکنا کے یہاں جائز ہے اس سے آپ لوگ اس عمومی حکم سے کو لے کر کے بندوں پر خاص بندوں پر فٹ مت کیا کریں ٹھیک ہے فرمایا کیوں یہ تکفیری ہے کیوں کفری سب سے بڑے کفر ہیں ان لوگوں کی بتاتے ہیں روافظ اور جھنگیاں اور غزلہ کی کیونکہ یوریدون اناسا تعطیل وزن دفاع یہ لوگ چاہتے ہیں کہ سارے کے سارے لوگ تعطیل اور زندگیت میں مبتلا ہو جائیں شریعت کو معطل کر دیں اور شریعت میں تعطیل کے بعد الہاد آتا ہے الہاد الحاظ الہاد ہی ہے اور اس الہاد زندیکیت میں نہ صرف دین کو ٹھکرانا ہے بلکہ دین کے خلاف کھڑے ہونا ہے اور پھر ہر طرح کی محرمات کو حلال کر لینا یہی زندگی ہے کہ دین کو ٹھکرا دینا اس کو محتبت کر دینا اور ہر طرح کی محرمات کو اپنے اوپر جائز سمجھ لینا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ روافظ نے دیکھے کیسی کیسی محرمات کو اپنے لیے حلال کیا ہوا ہے ہمارے ہاں کے صوفی قبوریوں نے بھی جو ہے انہیں اپنے مجاوروں نے اور قبروں کے مزاروں پہ کیا ہوتا ہے وہاں کتنے محرمات ہوتی ہیں وہ سب انہوں نے حلال کی ہوئی ہیں انہی راستوں سے اپنی کے راستے سے تو یہ بھی ایک تاطیر اور زندگی ایک علامت ہے فرمایا گئی میں نے کہی تھی اس وقت کہ جان لے کہ جان لو کہ جس بندے نے کسی بھی ایک صحابی پر زبان درازی کی تو اس بات کو جان لو در حقیقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر زبان درازی کرنا چاہتا ہے وقت آگاہ ہوتی خبری ہی اور اب اللہ کے نبی کے کسی بھی صحابی کے خلاف اس بول کر کے اور زبان درازی کر کے در حقیقت اس نے اللہ کے نبی اسلم کو تکلیف پہنچا دی اس حال میں کیا اپنی قبر میں ہے یعنی آپ کے بات کے بعد بھی وہ اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچا رہا ہے اگر کسی صحابی پر کلام کرتا ہے یہی پر شیخ ربی نے وہ واقعہ نقل کیا جو میں نے آپ کو سنایا تھا مختصر طریقے سے احد الخلا عباسی یہ دیکھیں. عباسی خلافت کے زمانے کی بات ہے اور شاہ شہ کہ کے زمانے میں لایا گیا, پکڑ کے گیا، اور پوچھا خلیفہ نے یا کسی کو عن عن محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگ صحابہ کو جو گالی دیتے ہو تمہارا مقصد کیا جی ہے اللہ بتاؤ اس کے بارے میں پوچھا ان کو پکڑنے جیل میں ڈالنے کے بعد تو کسی نے تو کیا ابا ما دبو اپنے راز کو بتانے سے انکار کر دیا فقل تو اس کو قتل کر دیا فرشتے اس نے خلیفہ نے جو اسے قتل کر دیا اور دوسرے بندے نے قال دوسرے بندے رافذی نے کہا محمد اللہ کی قسم ہمارا صحابہ کو گالی دینے کے پیچھے ہمارا مقصد صرف نبی سطل کو والی دینا ہے ولكن رأينا ان الناس لا لیکن ہم نے دیکھا کہ لوگ ہم سے یہ بات تو کبھی قبول نہیں کر سکتے ہم اللہ کے نبی کی شام میں گستاخی کریں غصہ ہی کریں تو ہم نے صحابہ کو گالیاں دینا اہل بیت سے محبت کرنا اس چیز کے ذریعے چھپ گئے ان چیزوں کو اپنا شعار بنا لیا اور اس کے ذریعے ہم نے اللہ کے نبی کو برا بنا کہا تو یہ دیکھیں آپ جو ہیں ہے شہ کہ روافا جی نہیں. گئے لوگ. تو یہ تھی کہ جو بندہ بھی صحاب کے شام میں شان میں گستاخی کرتا ہے وہ درحقیقت اور میں اس کی چکا ہوں کہ اس کے ذریعے کتنے نقصانات ہیں پوری شریعت ہی مشروب ہو جاتی ہے اگر صحابہ کی شان میں گستاخی کو مشتوک کر دیا جائے پتا انسانی فہدر ہو اگر تمہیں کسی انسان کے ذریعہ کسی انسان کے سلوک پر اس کے احتقاد پر اس کے عمل پہ اس کے انداز پہ اگر تمہیں کوئی بدعت دکھ رہی ہے اب اسے ڈرو اس کے پاس مت جاؤ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دو کیوں فہم اکثر اظہر کیونکہ انہوں نے جو تم سے چھپایا ہوا ہے جن بدعتوں کو جن چیزوں کو بہت زیادہ ہیں ان سے جو اس نے ظاہر کی اور ایسا ہوتا تھا اس زمانے میں لوگ زندیخ, لوگ جو ہیں اس طرح سے لوگوں کے سامنے کے لبادے میں آتے تھے اور لوگوں کو جو ہے اپنی طرف کھینچنے کے لیے آپ دیکھیں آپ پڑھیے ان کو نصیریہ اور دروز کے عقائد کو پڑھیے اور ان کے طریقوں کو پڑھیے وہ کس طرح لوگوں کو کھینچتے ہیں اور آج بھی دیکھ لیجیے داعش کے جو طریقے ہیں لوگوں کو نوجوانوں کو کھینچنے کے کیسے کیسے بہترین الفاظ میں الفاظ کے ساتھ ان کو جو ہے اسلامی شہائر کے ساتھ میں نے بتایا تھا کہ خلافہ, خلافہ اسلامیہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے چہاد اور یہ سب جو الفاظ ہیں یہ جو وہ چیزیں ہیں جو, جو ایک مومن کے دل میں ایک مسلمان کے دل میں جذبات بیٹھے ہوئے ہیں جن جذبات کو پڑتا کر کے یہ لوگ جو ہیں اپنے طرف کھینچتے ہیں تو یہ مظاہرہ جو کرتے ہیں ظاہری طور پر جو دکھلاتے ہیں وہ دین کے لیے بڑی محبت دکھلاتے ہیں اور دین کے لیے بڑا اپنے آپ کو یہ دکھاتے ہیں کہ ہم دین کے لیے مرمٹنے والے ہیں لیکن اصل میں وہ ایندھن کرتے ہیں لوگوں کو اور دین سے کھینچنا چاہتے ہیں فرمایا وحیدہ سننا اب بڑی ہی دھیان سے دھیان سے سننے کی بات ہے جب تم کسی اہل سنت میں کسی بھی سنی بندے کو اپنے مسلمان سنی بھائی کو اگر دیکھو رضی المذہب الطریف یا رضی الطریق کہ اس کا چال چلن اچھا نہیں ہے یعنی اخلاقی اعتبار سے وہ اچھے سلوک والا نہیں ہے فاض رنگ فاجرنگ کرنے والا گناہ کرنے والا صاحب باسن گنہگار ہے اور گمراہ ہو چکا ہے یہاں پر گمراہی سے مراد عملی گمراہی ہے کہ وہ ہر محرمات کو جس کو چاہتا ہے کر لیتا ہے وہ علی سنت لیکن وہ اس کے باوجود منہجی اعتبار سے سنت پر ہے عقائد کے اعتبار سے سنت پر ہے یعنی اہل سنت اور کے مذہب پر ہے عملی اعتبار سے وہ بگڑا ہوا ہے شراب نوشی جوا اور جناکاری یعنی فاصف فاجل کتنے عرصہ استعمال کیے ہیں ہر طرح کی اخلاقی کی برائی ہے اس کے اندر لیکن وہ سنت پر ہے فرمایا خش ہو تو اس کے ساتھ رہ لیا کرو صحبت اختیار کر لیا کرو اس کی ٹھیک وجلس اور اس کے ساتھ بیٹھ لیا کرو نشست و برخاست کر لیا کرو فائن نہ ہوں لے کیونکہ تمہیں اس کی معاشیت سے نقصان نہیں ہوگا اصل میں اچھا ابھی پوری بات کر دیں ویزا رائے کر راجولا لیکن تم کسی بندے کو دیکھو بڑا محنت کرتا ہے دین کی خاطر عبادتوں میں محنت کرتا ہے متشفن زہد اختیار کرتا ہے روکھے سوکھے کھانے کھاتا ہے دنیا میں بہت زیادہ رغبت نہیں رکھتا قنبل عبادت میں کرتے کرتے جلا ہوا ہے یعنی عبادت میں مشغول ہے ہما وقت تصبی اس کے ہاتھ میں ہے ہم آب ذکر کرتا ہے صاحبہ ہوا لیکن وہ صاحبہ ہوا ہے بدا کی ہے فدعتی ہے عبادت گزار متقی ہے ظاہری طور پر سلاد اجالس ہو تو اس کی عبادت سے متاثر ہو کر کے اس کے ساتھ مت بیٹھنا لات اجالس اس کے ساتھ مت بیٹھنا ولا تقرم کوئی اٹھنا بیٹھنا اس کے ساتھ نشست و برخاست مت کرو ولا تسمہ کلام اس کے کلام کو مت سنو غلطمشما ہوں بھی طریق کسی راستے میں جا رہے ہو تو ساتھ ساتھ مت جاؤ فن <آمَن> کیونکہ میں نہیں اس بات پر تمہیں تمہارے متعلق اب معمول ہوں کہ انتسلی تستحلی کہوں کہ کسی دن تم اس کے راستے کو اور اس کے مذہب کو میٹھا سمجھ لو یعنی اچھا سمجھ لو فتح کا ماہو تو اس کے ساتھ تم بھی ہلاک ہو جاؤ اب اس مقتے کا مقصد قطع یہ نہیں کہ جو اہل سننا کا ردیت طریقہ یا فاسق و فاجر ہو تو اس کے ساتھ بیٹھو یہ مطلب نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں کبھی اس کے ساتھ بیٹھنا پڑے اس کے ساتھ شہبت اس کرنی پڑے کہیں جاتے وقت کسی مجلس میں کہیں پر تو اس کے فسک و کی وجہ سے فسکو خجور کی وجہ سے حالانکہ شریت کہتی ہے کہ فسک و حجور کی وجہ سے اس بندے سے نفرت کی جائے گی لیکن آپ ایک جو طالب علم ہے یا ایک عالم ہے, جو دیندار انسان ہے آپ دین کی خاطر یہ سب کے باتیں سن میں شیخ کی تو ایک طرح سے ہمیں بہت ساری دین کی معلومات آ رہی ہے ہم ایسے بندے کے پاس جا کے بیٹھے تو اس کو نصیحت کریں نصیحت کے نصیحت کے ارادے دلا کے اس کے ساتھ بیٹھیں لیکن ایسے بندے کے ساتھ بیٹھنے والا ایک مومن بندہ کبھی کسی وقت کسی مجلس میں کسی پروگرام میں کسی رشتے داری کی کسی موقع پر بیٹھتا ہے تو یہ بندہ جانتا ہے کہ ہر انسان جانتا یہ شراب پیتا ہے یہ بگڑا ہوا تو اس کی بگڑے ہوئے حرام ہر انسان جانتا ہے اور شرائن جو تو پتا کہ جن حرام ہے تو وہ اس سے بچے, بچے, بچے گا اس سے اس سے متاثر نہیں ہوگا یہ مقصد مراد ہے یہاں پہ کہ اس کا مذہب جو کہ وہ ہمارے مذہب پر ہے اعتقادی اعتبار سے مناجی اعتبار سے تو ہمیں اس بندے سے ہمارے دل میں اعتقاد خراب ہو یہ خوف نہیں ہے ورنہ حدیث میں آتا ہے کہ جو لے جدید سالش اور جلیسے سو کی مثال اللہ کے نبی نے دی کہ نافخ صقل یا صاحب عدل سے دی تو یہ بھی مقصود یہ بھی ہمارے سامنے شیخ اس بات کو حلال نہیں قرار دے رہے کہ آپ جاؤ ہر مناسب کرنے والے ساتھ بیٹھو اٹھو بیٹھو اور کھاؤ پیو اور اس کے ساتھ تمہیں دوستی کرو قتل نہیں بلکہ ایسے لوگوں کو نصیحت کی جائے گی ایسے لوگوں کو سدھارا جائے گا اور نہیں مانیں گے تو ان کے ساتھ سختی سختی والا رویہ بھی اس طرح دیا جائے گا تاکہ وہ اپنی اس بداملی سے باز آئیں لیکن جو لوگ ان کو نصیحت کر سکتے ہیں یا آپ کے رشتے دار ان کو کے تقاضے بھی کسی وقت بیٹھنا پڑتا ہے یا کسی وقت بھی آپ کسی موقع پہ ان کے ساتھ ہو گئے تو یہ ہو جانا منع نہیں ہے کیونکہ آپ کو اس کی معصیت سے نقصان نہیں ہوگا جبکہ جو دیندار, تقوی شعار ہے اور وہ بدعت اس کی بدعت سے آپ کو نقصان ہو جائے گا شاید کہتے ہیں میں اس بات پر مطمئن نہیں مجھے ڈر ہے کہیں تم جو ہے اس کے ساتھ اس کے طریقے کو کسی طرح اچھا سمجھ لو اور اس سے خلاف ہو جاؤ ٹھیک ہے تو یہ جتنے بھی صاحب اصحب احبا کی بات ہو رہی ہے اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ یہ سارے کے سارے بڑے بڑے اس زمانے کی اعتقادی بدعتوں کے مبتلا لوگ ہیں جن سے بنایا جا رہا ہے ورنہ ہمارے یہاں کا عام بندہ یہ بھی جانتا ہے ایک ایک, ایک صاحب سننا حدیث یا صلفی بندہ کہ عید ملاپ کیا ہے بدعت ہے تو ایسی چیزوں سے وہ بچنے کے کام یہ عملی بدعتیں ان سے بچنا آسان ہے اب آپ دیکھیں میں نے کل جو واقع سنایا تھا ورآ یونس بن ابنہو یونس بن اپنے بیٹے کو دیکھا صاحب ہوا کہ وہ کسی صاحب ہوا یعنی بڑے مختلف کے گھر سے اس کے پاس سے اٹھ کے نکل کے آیا ہے فقال ایابو نئی من اے میرے پیارے بیٹے کہاں سے آ رہے تھا نام لیا کالیا بنائی اے میرے بیٹے میرے پیارے بیٹے دیکھوں جس کا نام لیا تھا اس کے گھر سے اللَّهَ يَا بُنَيَّ زَانِيًاً خائنًا اے میرے بیٹے اگر تم اگر تم اللہ سے ملاقات کرو اس حال میں کہ تم نے ذنا کیا ہوا تھا چوری کی ہوئی تھی خیانت کی ہوئی تھی احب ہر کوئی میری نظر میں میرے دل میں زیادہ محبوب ہے پسندیدہ یہ چیز من لقاؤ بے, بے قور و قلان و قلان کہ تم اللہ سے ملاقات کرو اور فلاں انسان کی بدتی شخص کی بدعت کے ساتھ اللہ سے ملاقات کرو آپ دیکھیں کہ سلف کا موقف کن اشاب بدع کے متعلق کتنا سخت تھا بظاہر اس کا مطلب پتا نہیں ہے مطلب سمجھ لے کہ یونس بن عبید اپنے بیٹے کے نیجائز جائز رہے ہیں کہ تم جنا کرو چوری کرو اور جو ہے خیانت کرو اس کا مطلب پتہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ اگر گناہوں میں مبتلا ہو جائے تو اللہ کیا کہتا ہے کہ یا یمنا آدم ان لو تبھی بے قرابل یا لگاتار تو لگا کہ اگر تم پوری زمین بھر کے بھی غلط گناہ لے کے آئے گا اور تم نے شرک نہیں کیا تھا تو بس یہ بخش دوں گا تو یہی تو وہ گناہ ہیں زنا چوری اور اس طرح کے گناہ کرنے والا بغیر توبہ کے مر گیا اگر تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ بخش دے گا اگر شرک اور کفر میں مبتلا نہیں تھا لیکن فنا پنا کے قول یعنی اہل فطاط کے اقوال اور سے ہیں اعتقاد اور منہج ہے ان کے منہج اور اعتقاد میں مرے گا تو یہ کفریہ اعتقاد ہے یہ کفریہ منہج ہے الحاظ ہے ایسے بندے کی معافی کی کوئی امید نہیں ہے کیونکہ شرک جب معاف نہیں ہوگا تو قبر بھی معاف نہیں ہوگا یہ تو بات معلوم ہے نا کہ شرک کے الہر کے اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر دے گا شرک کے سوا آئے شرک کے علاوہ تو معذوبہ تاریخ جو کہا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ شرک سے چھوٹے جو گناہ ہیں دور کا مطلب ہے چھوٹے گناہ بھیا جو کرو معدون ہزار نکلے بھائی یشا اللہ تعالیٰ مشرق کو معاف نہیں کرے گا شرک کو معاف نہیں کرے گا شرک سے دون جو گنا ہوں گے یعنی چھوٹے جو گنا ہوں گے انہیں معاف کرے گا کفر شرک سے چھوٹا نہیں ہوتا کفر شرک سے بڑا ہوتا ہے کیونکہ کفر کی بہت اقسام اور میں سے ایک قسم شرک بھی ہے ٹھیک ہے تو شرک کرنے والا اللہ کے معاف نہیں ہوگا اگر توبہ نہیں کی اور کفر کرنے والا بھی اللہ کے نہیں ہوگا اگر توبہ نہیں کی اسی لیے انہوں نے یہ بات کی کہتے نہیں دیکھتے کہ یونس بن عبید اس بات کو جانتے تھے کہ محنس انسان ان کے بیٹے کو دین سے گمرا نہیں کرے گا چاہ کرتا فلاح کی برکاری کرے گا وہ ان شاخل لیکن صاحب بدر اسے گمراہ کرتے کا یہاں تک کہ وہ کفر میں پہنچ جائے گا اس کو کفر میں لے جائے گا وہ بندہ تو صاحب بدت کے پاس رہنے والا بندہ ان اعتقادی بدت میں مبتلا بندے یا خاص کر اس اعتقادی بدت میں آج کے زمانے میں کون لوشمان ہوں گے یہ جو ان بداسیوں کے سرمنے ہیں اور زلال جو لوگ ہیں اس وقت بدتیوں کے بڑے بڑے علماء اور کبار،, کبار مقننین جو ہیں یہ لوگ اس زمانے کے موتقدین جہمیہ کی طرح ہیں کیونکہ ایک عام آدمی تو بے چارا جانتا بھی نہیں کہ اعتقادی بدعت اور ان سب چیزوں کا فرق نہیں سمجھتا لیکن یہ لوگ ان بدعتوں کو اعتقاد بنا کر پیش کرتے ہیں جو آئنما ہیں ان کے تو ایسے لوگوں کے ساتھ جو اٹھے بیٹھے گا وہ بلا شبہ ایسا بندہ ان کی بدعتوں مبتلا ہو جائے گا اور وہ بھی کپر کے راستے پہ جائے گا اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے کو ڈرایا اہلا زمانے کا یعنی حادثہ پرفطن دور تھا موت کا دور دورہ تھا اور ان کے ان کے علم اور منطق اور فلسفے کی تعظیم اور اس سے لوگوں کا تاثر متاثر ہونا ایک بڑی عام سی بات ہو گئی تھی تو ان کی بدعتیں بھی بڑی تیزی سے پھیلتی تھی تو کہا کہ آج کے زمانے کے لوگوں سے ڈرو اب یہ پورا کر لین لیجیے اس والے مسئلے میں کہ اپنے زمانے کے لوگوں سے ڈرو کیونکہ عام طور پہ ان لوگوں کی, کی, کی چرچا ہے مجلسوں میں انہی کی باتوں کو لوگ اچھا سمجھتے ہیں اور یہ لوگ بڑے بڑے عہدوں ہیں منظور منتجالس اور جس کے ساتھ بیٹھتے ہو اس کو دیکھ لو کون ہے کہیں انہیں سے تو نہیں ہے اور کس سے علم, علم حاصل کرتے ہو اس کو بھی دیکھ لو تو اس زمانے میں یہ بتا بہت اس طرح پھیلی ہوئی تھی کہ کسی بندے پر بھی جلدی سے اعتبار نہیں کہہ سکتا تھا خاص کر اجنبی بندے پر کہ یہ ہو سکتا ہے منہ ہو سکتا ہے جو ہے سمجھ میں اس وجہ سے کہا کس کے ساتھ رہتے ہو اس کو بھی دیکھ لو اور یہ حدیث کے مطابق ہے حدیث میں آیا کہ جو ہے المر خلی دی فرید کو بندہ اپنے خلیل اور دوست کے دین پر ہوتا ہے تو تم مجھے ہر بندے کو دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کس کے ساتھ دوستی کرتا ہے کیونکہ انسان ایک دوسرے سے متاثر ہوتا ہے مخلوق سارے لوگ کوئے کہ وہ ردت میں مبتلا ہیں دین سے خروج میں مبتلا ہیں دن تقریباً وہ انہوں استعمال کیا ہے یہ نہیں کہ کہ اس وقت اتنی سے پھیلی ہوئی بیسا لیں اس کو اللہ تعا بچا لے تو پتا ہی چلا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اہل سننا اس زمانے میں بڑے ہی تھوڑے رہ گئے تھے ہمیشہ اہل سنت تھوڑے رہ گئے ہیں جب سے پتا ظہر ہوا ہے لوگ اصحاب احوا ہوتے ہیں اپنی خواہشات کے پیچھے جو چلاخا اچھی لگتی ہے خواہشات اسی کی اتباع کرتے ہیں اسی لیے جو ہے میں نے کل کہا کہ اکثریت اشاہرہ اور معتروبیہ کی ہو گئی کیوں کیونکہ متضرہ کے اور جہمیہ کے منہج پہ بلاحر اتل کے اعتبار سے بڑا براخ تھا بڑا جذاک تھا لیکن کتابوں سنت کے سامنے لوگ ڈرتے تھے کہ اس کو قبول کریں گے سامنے آ گیا اور نقل میں جمع ہو گئی اور تعلق ختم ہو گیا آخل اور نقل کا تارس ختم ہو گیا اب ان کے مسئلہ کو مانو لہذا سارے لوگ اکثر لوگ جو ہے ان کے ساتھ ہو گئے اور پھر وہ قلیل تعداد میں تھوڑے سے رہ گئے تو اسی میں اسی لیے شاہ نگر کا اندر خلفا کل لوگ کہ گویا مخلوق پوری کی پوری مخلوق ردت میں ہے سوائے اس پہ جس کو اللہ تعالیٰ بچائے جی ٹائم ویسے کم ہے سوال ایسا نہ کریں جو وقت لیں بھائی ان کے اس کا علاج سب سے پہلا تو یہی ہے کہ اپنے لوگ جو سمجھدار ہیں امت کا درد رکھتے ہیں ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں وہ لوگ اور پڑھے لکھے ہیں خاص کر کہ وہ لوگ اپنے کچھ اس طرح ایک گروپ جو گروپ باقاعدہ اپنے منفی کے مطابق اسکول کھولے سب سے پہلا علاج اسکول کھولنا ہے کیونکہ آپ اس کو وہاں سے ہٹا دینے کا بدیل نہیں ہے تو آپ نکال دینے سے آپ تک مطلب کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو تو سب سے پہلے اپنے لوگوں کو اسکول اس کھلنا چاہیے اور اگر موجود نہیں ابھی ہے تو جو سب سے زیادہ اچھا اسکول اس ہو یا سب سے زیادہ کم جس میں نقصان ہو وہاں پہنچائیے آپ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے ورنہ آپ تعلیم سے بٹھا لیں کہ آج کے سواری جو ہے نا اس وقت کے خوار جب وہ بچوں کو پڑھاتے ہی نہیں ایک بندے لیا گیا تھا انٹرویو جو جیل میں بند ہے تو اس کو اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دی اس نے خارجی فکر کر किसी को तालीम नहीं दी बंदे अपना अपना बच्चे को तो खबारिद जो है अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं तो ना पढ़ाना ये इलाज नहीं है आपको बच्चों को तालीम देना है लेकिन इलाज नहीं कि स्कूल खोलिए माशाला यहाँ पे जो लोग रहते हैं पढ़े लिखे लोग हैं और दूसरे ग्रुप में जाने के बाद इन चीजों का एहसास होता है उम्मत के चीजों को सोचने का तो कोशिश करें कि पहले अपने लोग स्कूल खोलें ग्रुप बनाइए अच्छे लोगों का पढ़े लिखे लोगों का और वो ग्रुप स्कूल खोले जगह जगह اور ان اسکولوں کو اپنے طریقے سے چلائیے تاکہ ہمارے بچے محفوظ ہو سکے یہی اس کا علاج ہے اللہ تعالیٰ آسان کرے رجل ابن تم غور کر لیا کرو دیکھو اگر بندہ ابن ابیدآز کا ذکر کرتا ہے احمد بن ابی امام احمد کا معاصر ہے اور یہ اس سے امام احمد کا مناظرہ بھی ہوا تھا وہ بشر المیسی بش مریسی کا تذکرہ کرتا ہے ابو بابل حزیر ابھی اب الزیر کا بھی ذکر آیا تھا حشا ملکوتی ان سب کا ذکر جو ہے کتاب کے اندر موجود ہے اوا اشیا اہم یا کسی بھی ان کے اتباع کرنے والے لوگوں کا ان کے ساتھیوں کا ان کے اشیا کا تذکرہ کرتا ہے فہر ہو تو ڈرو کیونکہ یہ سب اے میں زلال ہے سلالت کے امام ہیں سر فیم تو یہ بندر ان کی تعریف کرتا ہے ان درجے کرتا ہے یہ خود صاحب انہی میں سے ہے فرین نہ عَلَى <بِدَّه> یہ سب لوگ ردت پر تھے کیوں کیونکہ جہمیت ہے نا متضلہ تھے جہمیت ہے یہ تھے اصل میں لیکن اعتقاد اور عمل سارے مسائل خلق خلط قرآن بھی جامعہ سے لے کے لیے ان لوگوں نے اور ان سارے صفاق بھی جامعہ سے لیا اور یہ میں نے بتایا دونوں چیزیں کیا نام ہے تعطیل ہے شریعت کی اور اللہ تعالیٰ کی تعطیل ہے تو یہ کمر ہے تو یہ لوگ ردت پر تھے وطر الخاص اور رجیدہ کرا ہوں اور اس بندے کو چھوڑ دو جو بندہ ان کا ذکر خیر کرتا ہے مِنُ جو ان کا ذکر کرے گا ذکر خیر وہ بھی ان کے منزلے میں ہوگا کیونکہ وہ بھی اس لیے کرے گا فریق کا ہے ان کی بدعت میں شریک ہے ان کے ساتھ حال یہ سب چیزیں بہت تفصیل چاہتی ہیں لیکن اور شیخ نے بھی کافی تفصیل کی ہے اس میں لیکن میں نہیں کر رہا وقت ہمارے پاس کم ہے پھر سروائی محنتوں پھر اسلام کسی بھی بندے کا امتحان لینا بدعت ہے میں نے بتایا تھا ہم لوگوں ایک مستور الحال مسلمان کا امتحان لینا کہ یہ پتہ چلاؤ کہ یہ کس عقیدے پر ہے ہمارے مطابق ہے کہ نہیں ہے یہ کام امتحان لینا جائز نہیں ہے یہ امتحان لینا بدعت ہے اسلام کے سلسلے میں کہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے تو جو خاص جو خواہد ہوتے تھے وہ یہی امتحان لیتے تھے دیکھیں گے فولہباد کری تو کافر ہوگا بنانے کے تو مسلم ہوگا سمجھے کہ نہیں لیکن شہر نے کہا کہ ایک امتحان جائز ہے فام لیا پر امتحان بھی سنت پر امتحان لیا جائے گا اختبار لیا جائے گا لکھوری ہی کیونکہ امام امام محمد بن سلی کا قول ہے کہ ان نہاد انہاد الفرو من ادین کم یہ بری سرین سے مشہور ہے اور بری مسلم میں اس کو نقل کیا مسلم نے کہ یہ علم جو ہے جو ہم اس وقت سیکھ رہے ہیں یہ علم حدیث کا علم تفصیل کا علم یہ سب علم کیا ہے دین ہے خاص کر یہ بات یہاں پر علم سے مراد علم حدیث ہے تو من فن ضرور تو دیکھ لو کس سے اپنا دین لے رہے ہو یہ بات اس زمانۂ روایت کی ہے جب روایتیں لوگ نقل کرتے تھے تو کہتے ہیں کہ امام محمد سیدین کہتے ہیں کہ فقار انکار سنت من ہو انکار حدیث ہوگی کہ جب تو دیکھا جاتا تھا کہ اگر بندہ اہر سنت کا ہوتا تھا تو اس کی حدیث قبول کی جاتی تھی اور اگر وہ اہل بدت ہوتا تھا تو اس کی حدیث چھوڑ دی جاتی تھی تو اس طرح سے کیا نام یہ علم حاصل کرنے کے سلسلے میں ضروری ہے کہ ہم اس بات کا تعتب کر لیں کہ اپنا علم ہم کس سے لے رہے ہیں کیونکہ اگر ہم کسی سے لیں گے تو ہماری ہمارا دین خراب کر دے گا وہ جی امتحان نہیں تھا میں اس طرح کا امتحان جو یہ ہے کیونکہ اللہ علیہ وسلم تو دعوت دینے والے نبی تھے لوگوں کو یہ پتہ جو کفار تھے کفار کو دعوت دینے والے تو کیونکہ لونڈیاں جو ہوتی تھیں ابتداً وہ عورتیں ہوتی تھیں جو جنگوں میں کفار سے جنگ جب ہوتی تھی تو ان جنگوں پر کیا آتی تھی تو لونڈی کا مطلب ابتدائی طور پہ وہ असलम कफार होते थे कफार की औरतें होती थी जो गुलाम बना ली जाती थी तो वो बंदा जिससे जिसकी ग्राउंडी से आपने पूछा था वो असलम उसको मार रहा था और उसको जो है बेच देना चाहता था किसी गलती की वजह से तो आपने पूछा कि पहले पूछा कि जो है ये उस, पूछ लिया कि हो सकता है कि मुसलमान हो गई हो इस्लाम लेकिन उसके बारे में पता नहीं था तो जिसके बारे में असलम हमें पता नहीं है कि वो मुसलमान हुआ है कि नहीं तो उसको पूछा ही जाएगा سمجھے گا نہیں تو یہاں بات چل رہی ہے مسلمانوں کی میں نے کہا نا مستور الحال مسلمانوں کا امتحان لینا تو وہ جو کہ لونڈی میں اصل یہ ہوتی تھی کہ وہ کفار کی اور عورتیں ہوتی تھیں تو آپ نے اسی لیے پوچھا اس سے جب اس نے جواب دے دیا جی تو اور نے کہا کہ تو مومنہ ہے اس کو آپ تو آزاد کر دو اس کو بس نہیں تو جس کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ مسلمان ہے اس کے بارے میں امتحان نہیں لیا جائے گا باقی رہی بات کفار کے تو گفار کے بارے میں تو جو اصلی کافر ہے تو اس کے بارے میں اصل ہے کہ وہ کافر ہی ہے یہاں تک کہ ہمیں اس کے اسلام کا پتہ چل جائے ٹھیک ہاں یہ بھی ایک بات ہے کہ کسی انسان کو جو ہے سکھا یہ تو پھر تعلیم کا مسئلہ الگ ہو جاتا ہے تعلیم میں اللہ کہاں سے کا پہلا سوال ہے جی جو بھی بیٹھتے ہیں تو یہ تعلیم کے لیے ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں لیکن آپ کسی بندے سے اس لیے پوچھیں کہ بس اس کے بعد اس سے فوراً ہم جو ہے اس کے عقیدے کا پتہ لگا لیں گے تو یہ مناسب نہیں ہے مسلمانوں نے شادی کر لیا ہاں بہتر نہیں किसको कला पढ़ाना क्या मतलब जाहिर किया जाहिर किया ठीक है जो शायद नहीं करना हाँ बाद में जाहिर होगा ऊपर गया चार जब चेक किया गया तो चला की मखतूर नहीं देता मखतूम ना होना इस्लाम के कुखर पर होने की क्या तहसील हुई तो हमेशा नाम चेंज करना भी कोई मसला नहीं है तो नहीं इतनी आसानी से आप उसके कुखर का जो है फैसला नहीं कर सकते हो गया जवाब بالکل نہیں یہ بات تو وہی جو ہے تو اسامہ نے سب شرائر جو ہے نا دل کے معاملے منافقین کے ساتھ اللہ کے نبی نے کیوں ایسا یہ رویہ کیا کہ منافقین اپنی اصل میں جو ہے کپار تھے لیکن लेकिन ان کو یہ نہیں کہا کہ نہیں ان کو الگ کرو یہ کفار ہے اللہ کا اللہ کرام تک پتا نہیں دے منافق ہے تو جو بندہ بھی اسلام کا اظہار کرے گا اپنی زبان سے کلمہ پڑے گا وہ ہماری نظر مسلمان ہے رہی بات اس کی کہ وہ حقیقت میں مسلمان نہیں ہوا تو یہ دل کا معاملہ ہے کوئی حساب اللہ عمر تو اقدامات پھر آپ کیا کہا دماؤں ماروں گا تو جب وہ شہادت دے دیں گے تو خلاف تب ان سے جہاد بند اور ان کا حساب اللہ کے طرف انہوں نے اپنی جان مال محفوظ کر لی کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اور ان کا حساب اللہ کے یہاں ہے کہ وہ سچے تھے کہ جھوٹے تھے سمجھ رہے کہ نہیں کسی کے سرائے میں ہم نہیں گھسیں گے وہ کوئی بھی تحریر ہو یہ سب تحقیق غلط ہے کیونکہ دل کا معاملہ ہے کہ وہ سراہد کے ساتھ خود کہہ رہا ہو کہ میں مسلمان نہیں ہوں یا نہیں ہوا ہوں میں نے ایسے سے کیا ہے تو پھر وہ بات الگ ہے پھر تو اس کے بارے میں اس کی شہادت اور اس کی یقینی خبر آ جائے گی تو مسئلہ اس کے دل سے نکل کے زبان پہ آ جائے گا لیکن جس نے اپنا معاملہ ظاہر نہیں کیا اس کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے کتنا ہی لوگ گوائی کتنا ہی کچھ کہیں گے خیر بہرحال یہ واقعہ عین کو دیکھ کے ہی کہا جائے گا ایسے یہ ایک عمومی بات ہے سارے مسائل میں ایسے ہوتا ہے عمومی بات سے ہم جو واقعہ واقع اہم تو فکس کرتے ہیں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اس میں ہمیشہ اپنے آپ میں احتیاط رکھیں جی فرمائے کہ بلا تقرون حدیث ہے اللہ تقرون شہادت اور حدیث قبول مت کرو سوائے اس بندے سے جس کی تم شہادت قبول کرتے ہو کیونکہ عادل کی شہادت ہو فاسق کی نہیں فتم الکانہ صاحبہ سننا لہو معائفہ سدوکتب چانو و ترقہ ہو تو یہ دیکھنا کہ اگر وہ صاحب سنت ہے اور اس کو معارفت ہے حدیث کی اس نے علم حاصل کیا ہے صدوق ہے نیک ہے کتب چاند ہو تو اس سے لکھو اس سے علم حاصل کرو وہ ترق ہو فمائے وحیدہ عرت کے متعلق سننا قبل کر حضرت الکلام اگر تم حق پہ برقرار رہنا چاہتے ہو اور اہل سنت کے طریق پر چلنا چاہتے ہو اپنے دف سے پہلے جو لوگ اس جس راستے پہ چلے ہیں تو پھر تم کلام سے ڈرو یعنی منطق اور علم کلام اور فلسفے سے ڈرو وہ اصحاب کلام سے ڈرو اصحاب جدال سے ڈرو اصحاب میرا اور اصحاب قیاس سے ڈرو اصحاب مناظرہ سے دین دین میں مناظرہ کرنے والوں سے اور مناظرہ کرنے سے ڈرو دین کے معاملے مناظرہ کرنا چاہیے جہاں منظان بہت مناظر کرتا تھا اور مناظرے کی وجہ سے وہ جو ہے بہت گیا تو دین کے معاملے میں ابتدان مناظرہ نہ کریں آپ لیکن کبھی کبھار اگر مناظرہ آپ کے لیے آپ کو بلایا جائے تو پھر وہ بندہ مناظرہ کرے شیخ نے بھی اس بات کو کہا ہے کہ اصل مناظرہ مضموم ہے جدار اور حسومت دین مضموم ہے لیکن اگر جو بندہ دین میں مناظرہ کرنے کا اہل ہو جس کے پاس علم ہو قدرت ہو اور اس بات پر طاقت ہو کہ وہ اہل کلام اور اہل مناظ اپنے مخالف کے چالوں کو سمجھ سکتا ہو اور ان کے جواب دے سکتا ہو تو وہ بندہ ہی مناظرے کے لیے ہاں کرے ورنہ ہر بندے کو مناظرہ نہیں کرنا چاہیے سمجھے گے نہیں فائن دستما کا مل اگر تم ان سے سنو گے گرجے ان کی بات کو نہ مانو لیکن اگر سنو گے یا شکل قلب تو یہ تمہارے دل کے اندر شک کو گاڑ دے گا اور شک, شک کی علامت بنا دے گا شک پیدا ہو جائے گا وقفا قبولا اور یہ شک ہی آ جانا کافی ہے قبول کرنے کے لیے فتح تو تم ہلاک ہو جاؤ گے کبھی بھی کوئی زند اور الحاد نہیں ہوا بتا کوئی بھی بدعت کبھی نہیں ہوئی ولم ولا الکلام میرا یعنی کوئی بھی پداج کوئی بھی زندگیت کوئی بھی ہوا پرستی اور گمراہی اگر آئی ہے تو انہی راستوں سے آئی ہے علم کلام کے راستے سے جدال کے راستے سے میرا اور مناظرہ اور خصومت کے راستے سے و الماعضے کے راستے سے اور قیاس کے راستے سے قیاس کے بعد یہاں پر کون سا قیاس ہے عقلی عقل کی عقلی گھوڑے دوڑانا بغیر نقصے کتاب و سنت کے نصوص کو چھوڑ کر کے دین میں عقل دوڑانا اور قیاس آرائیاں کرنا اللہ کی ذات میں قیاس آرائیاں کرنا دین کے متعلق ایسی قیاط آرائی جو جس کے جس کے متعلق ہیں اور مصوص کے خلاف قیات آرائی یہ کیا سے پاسد ہے استعمال کیا سے ہے قیاس اولا یا قیاس حق نہیں وہی ابوا البدا بش شکو کے بندہ یہ جو مناظرے بازیاں قیاس آرائیاں یہ جدال یہ سب بدا شکوک و کو شبہات اور زندیقیت کے راستے ہیں اور دروازے ہیں یعنی ان چیزوں سے بچنا چاہیے ص اللہ اللہ حسین کا شیخ امام بربہاری نصیحت کر رہے ہیں اور درد بندانہ انداز میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ اللہ حسین افسے کا اپنے متعلق اللہ تعالیٰ کا کت سے ڈرو اللہ تعالیٰ کی کا مراقبہ کرو وہ اہل اثر اور حدیث کو مضبوطی سے پکڑو وہ اصحابل اثر اور اہل حدیث کو اصحاب الصر یعنی اہل حدیث کو جو ہے مضبوطی سے پکڑو ان کے راستے کو پکڑو تقلید اور تقلید کو مضبوطی سے پکڑو یہاں پہ تقلید کے بعد کیا ابھی آگے اسی عبارت میں واضح ہو جائے گا فریب الدِّينَ إِنَّمَا هُوَ بِالتَّقْلِيدِ کیونکہ دین تقلید کے ہی ذریعے حاصل ہوتا ہے یعنی ستنم واشابی اللہ کے نبی اور صحابہ کی تقلید بات تو تقلید کے یہاں پہ اندھی تقلید اراد نہیں جو بغیر دلیل کی ہوتی ہے جب اللہ کے نبی کی تقلید کرو گے تو اللہ کے نبی کی تخلیق تو دلیل کی تقلید ہے نا تو دلیل کی تقلید تقلید نہیں کہ جاتی یہ اور بات ایک لفظ عالمی زبان میں بول دیا گیا ہے اس سے مراد کیا ہے دلیل کی اتباع مراد ہے رومن کا لم یا در اونا ہم سے پہلے کے لوگوں نے ہمیں کسی طرح کے لفظ میں اور کسی کسی طرح کی پیچیدگی میں نہیں چھوڑا ہے تو ہم سے پہلے کے لوگوں یعنی سرف کے طریقے پر چلو ان کی تقلید کرو ان کی انہی کے طریقے کو اپناؤ بستر اور آرام کر لو ان قیاس آرائیوں ناظرہ بازیوں سے بچو غلط اثر یعنی حدیث اور اہل اثر یعنی اہل حدیث سے تجارس نہ کرو تو پتہ چلا تقلید کے کیا ہے اتباع مراد ہے وقف عند المتشابه اور جو متشابے امور ہوں حدیثوں میں بھی آیات قرآن میں بھی وہاں پہ ٹھہر جاؤ اور وہاں پہ اپنی زبان اور اپنی قیاسرائی نہ کرو غلط اور قیاس نہ کرو ٹھیک ہے وقف عند المتشابه تشابے والا تخص اور متشابه کے پاس رک جاؤ اپنے آپ کو اپنی اپنی اپنی اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑاؤ ولا تخلوق کرو دو بہر ہو جائے سکھا سبحان اللہ اپنی طرف سے کوئی ایسا ہیلا مت تلاش کرو ایک کوئی طریقہ نیا طریقہ جس نئے طریقے سے تم اہلیہ بدت پر رد کر رہے ہو کیا مطلب یعنی اہلیہ بدت پر رد کرنے کے لیے کتابوں سنب بھی محسوس کرتی ہے سمجھنے کے لیے یہ جو کہ قیاس آرائی سے جدال اور مناظر سے منع کر رہے ہیں اسی لیے کہا کہ اپنی طرف سے کوئی نئے ہیلا اپنا فعدہ اپناؤ کیونکہ اگر اپنے لیے نئے ہیلا بناؤ گے تو یہ قیاس آرائی کا راستہ کھولے گا اپنی اقلوں کو استعمال کرنے کا راستہ کھولے گا اور یہ ایک نیا مضبوط راستہ جو دروازہ ہے شکو و شفا اور کا وہ راستہ کھلے گا آپ کو رد کرنا ہے ڈائریکٹلی قرآن بھی آئے پڑو ہری پڑو نکل جاؤ بہت دادا آپ کو دوڑانے کی اس کی ضرورت نہیں ہے فن امر تھا فین کامیں حکم دیا گیا کہ وہ مہیل ودت کی طرف سے خاموش رہو زیادہ ان کے پیچھے مت پڑو یہ اصل میں عام مسلمان کی بات ہو رہی ہے عام طالب علم کی جس کے پاس ابھی علم کا اتنا خزانہ اور حکمت کا اتنا خزانہ نہیں ہے جو اہل بدت کو علم و حکمت کے ساتھ ان پر رد کر سکے یا ان کو خاموش کر سکے کہ عام آدمی کو اہل بدت سے بچنا یہ بہت بڑا علاج ہے میں یہاں پر بولنے کے لیے وقت نہیں کرنا میں اس کو تشریح کرتا ہے اس کی آج کے زمانے میں ہمارے لوگوں کے درمیان روزانہ آپ دیکھ لیجیے کوئی بندہ یہاں تو نہیں لیکن ہمارے ملکوں میں دیکھیے بعض بعض علاقوں میں آج وہ جو, جو ہے رائلے کا تو شام کو وہ تو امیدی ہو گیا پانچوں جو, جو ہے جو ہے اس کا مسودیسی کے مذہب پہ ہو گیا پرسوں جی، کے مذہب پہ ہو گیا روزانہ صبح شام بدلتے ہیں صرف گنازرے بازی اور جنال کی وجہ سے سمجھے کہ نہیں <خخ> امام مالک کے پاس ایک بندہ آیا اس نے کہا کہ جادل نہیں امام مالک نے کہا کہ مجھ سے مناظر کر لیجیے اور کہا کہ اگر آپ غالب آ تو میں آپ کے مذہب کو مان لوں گا اور میں غالب آ تو آپ میرا مذہب مان لینا امام عالم کے بارے میں تو امام عالی نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر تم غالب آ گئے تو میں آج تمہارا مذہب مان لوں گا لیکن کل کو کوئی اور تم سے تھا دلال والا اچھا عقل مند آئے گا تو کیا میں کل کو اس کا مانوں پرسوں کوئی اور تو میں اس کا مانوں سمجھنے کہ نہیں تو اس لیے کہنا میں اور پھر کیا انہوں نے افکل اجدل کہ کیا ہر بار جب جب کوئی جدال میں زیادہ ماہر انسان ہمارے پاس آئے گا تو رکھنا مجانا نبی نہ اجل ہی ہم اپنے نبی کے دین کو اس کی وجہ سے چھوڑ دیں گے بازل میں آئی تو اس لیے کیا نام ہے جدال اور مناظرہ روزانہ انسان کو بدلتا ہے بعض باز بازوں والا ایسی مثالیں ہیں لہٰذا ان چیزوں کے پیچھے نہ پڑو ہمیں حکومت دیا گیا کہ ہم ان سے خاموش رہے ان سے دور رہے جب تک کہ ہمارے پاس فلم نہیں جب تک ہم طالب علم ہیں ہم اپنے علماء سے علم سیکھتے رہیں یہی علاج ہے ساری مشاقل کا علاج علم سیکھنا ہے اور سکھلانا ہے غلط مکن میں نفسے گا اور نہ تم ان کے پیچھے پڑھو نہ انہیں اپنے پیچھے پڑھنے دو وہ تمہیں کھیلیں کہ آؤ بھائی اگر ہاتھ پہ ہو تو منازع کر لو آپ دوارے بھائی نہیں انہوں نے چیلنج کر دیا تو جواب دینا پڑے گا کچھ نہیں یہی جوابات جو اہل علم کے ہیں ایک مرتبہ کسی کسی کے پاس جو ایک بندہ آیا اس کے پاس مناظر کر لیجیے تو انہوں کہ بھیا میں تو اپنے دین کے بارے میں یقین پہ ہوں اگر تمہیں شک ہے تو تم علم سیکھو ہم تو علم سکھانے والے لوگ ہیں سمجھیں گے نہیں تو اس لیے مناظرے سے بچیں نہ کریں نہ کرنے والے کو اس کے اپنے آپ پر حاوی ہونے دیں نصیحت کرتی ہے جی خاص کر جی یہ بات ہے سب کے لیے اور خاص کر نئے ایل ایجیسوں کو اس بات پہ متنوع کرنا چاہیے علم سیکھیں علم ہی اصل ہتھیار ہے اور اپنے لوگوں کو جتنے بھی لوگ ہیں ان کو سب سے اچھا طریقہ اپنے بلیچے لانے کا راستہ یہ ہے کہ آپ ان کو علم کے لیے راستے میں حلقے میں لائیے آپ انہیں قرآن پڑھائیے قرآن کی تعلیم دیجیے ترجمہ قرآن ترجمہ حدیث پڑھائیے اس کے راستے سے انشاءاللہ خود بخود راستہ صاف ہوتا چلا جائے گا اور آپ کو مناظرہ بھی نہیں کرنا پڑے گا دیکھیں آپ ابھی ایک اور قصہ سن اما علم کا کیا تمہیں پتا نہیں اللہ محمد بن سیرین کی پب محمد بن سلیم کتنے بڑے فضیلت والے کتنے بڑے عالم ہے اس کے باوجود لم مسئلہ ایک بہت ان کے پاس سوال لے کر کے بہت سارے آیا ایک مسئلے کا بھی جواب نہیں دیا نہ ہی اس سے کوئی قرآن کی آیت سنی فکیل آپ نے اس کا نہ کوئی جواب دیا نہ کوئی سنا تو کیوں فرمایا آخاب مجھے ڈر تھا کہ یہ آیتوں کو تحریف کر کے پیش کرے گا فیا کا شعیب تو میرے دل میں کہیں کوئی شبھا نہ پڑ جائے امام ابن سیرین نے ایک پداٹی کے ساتھ یہ ہلکا سا مناظرہ ہی ہے ایک طرح سا تبادلہ کلام مباحثہ نہیں کیا کیونکہ انہوں نے کہا مجھے ڈر ہے کہ میں دل کے اندر نہیں شمار ادا ہے اب امام ابن سیرین جیسے لوگ دراصل یہ بات کیوں کہتے ہیں کیونکہ حالانکہ یہ بڑے بڑے علما ہیں یہ دراصل تعلیم کے لیے کہتے ہیں کہ تاکہ ان کے شاذ اس بات کو ان سے سیکھ کر کے ایک درس لیں اور سبق لیں کہ ہمارے امام نے جب نہیں کیا ہمیں بھی نہیں کرنا نہیں آئی لیکن جو لوگ بڑے ہیں ہے بس ضرورت پڑتی ہے مناظرے کی تو ضرورت کا حکم اللہ کا حکم ہے ہمارے یہاں کتنے بڑے بڑے آئمہ علماء آج بھی مشہور ہیں اور ایک زمانہ تھا شیخ الاسلام مولانا صلاح اللہ احمد رحمۃ اللہ علیہ پورے بر سلیم کے اندر جو ہے مناظر اسلام تھے اور مناظر و مناظر سنت تھے تو یہ سب ضرورتیں تھیں وقت کی کہ ان, ان, ان ضرورتوں نے انہیں کھڑا کیا ورنہ اسلم اور ابتدار مناظرہ بازی شرح مطلوب نہیں ہے نہ نم, محمود ہے بلکہ مضمون ہے اور صرف کیا اقوال آپ, آپ سن رہے ہیں امام بربہاری کی بات سن رہے ہیں امام صدر سلیم کے کہ یہ لوگ منع کرتے ہیں اس چیز سے فرمایا کی جب تم کسی بندے کو سنو کہ, کہے کہ ہم قرآن کی تعظیم کرنے والے ہیں جب وہ حدیث کو سنیں تو کیا کہے ہمیں ہاں تو ہم قرآن کی تو تعظیم کرتے ہیں حدیث کا اللہ سنتے ہی قرآن کی تعظیم کی بات کرے جہاں جان لو وہ جہمی ہے کیونکہ وہ حدیث کو رد کرنے والا ہے یوریند اثر رسول وہ چاہتا ہے کہ اللہ کے کی حدیث کو رد کر دے اور اس کے ذریعے وہ چاہتا ہے کہ جو ہے اللہ کے کے کو دے وہ یہ گمان کرتا ہے کہ وہ اللہ کی تعظیم کر رہا ہے اللہ کی کر رہا ہے حدیث کی سن حدیث ہونے کو سنتے وقت حدیث وغیرہ کو سنتے وقت تو وہ ادا وہ یہ دکھا جاتا ہے کہ میں اللہ کی تعظیم کرنا ہوں حقیقت یہ ہے کہ قد رد آفار رسول اللہ تو کیا اس نے اللہ کے رسول کے اثر کو رد نہیں کر دیا جستا نہیں دیا جب کہا کہ ہم اللہ کی تعظیم کر رہے ہیں اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ زائل ہو یہ سب شبہات ہیں اہل بدت جہمیاں کے انہوں نے حدیث رسول کو حدیث رضول کا انکار کیا جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر رات میں پہ آخری پہر میں آسرا دنیا پہ آتا ہے انہوں نے کہا نہیں اللہ تعالیٰ اس بات سے کہیں عظیم ہے کہ وہ اپنے اپنی جس جگہ ہے وہاں سے زوال اس کو وہاں سے ہٹے معلوم اس طرح کے بظاہر تعظیم کر رہے ہیں اللہ کی لیکن حقیقت میں وہ اللہ کے سر کے آثار کی تربیت کر رہے ہیں ان اس کو ٹھکرا رہے ہیں فرمائے کہ ان لوگوں سے ڈرو کیونکہ جمہور لوگ جو عام طور پہ جو عام لوگ ہیں انہی لوگوں کی باتوں میں پڑ گئے ہیں انہی لوگوں کے مذہب پر پڑ گئے ہیں بحرتا حضر ہوں بحضر اور ان لوگوں سے ڈرو اور لوگوں کو ان سے ڈراؤ یہ بڑا تفصیلی مسائل ہے اور وقت بڑا ہی اس وقت آپ اونچا ہے قریب قریب جو ہے اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے بہت بڑا سوال ہے آپ کا ابھی جواب اس کا میں نہیں دے پاؤں گا بس اتنا جانے کے یہ سب اس طرح کے سوالات جو ہے کرنے والے لوگ اشاد شبات ہیں ان کے یہ کہنا میں ان چیزوں کو رد کرنا چاہتے ہیں ان چیزوں کا جواب دینے کے بجائے آپ اس انسان کو سلاخ سے جوڑیں پہلے کتاب و سنت سے جوڑیں اور قرآن سنت کی تعلیم سے جوڑیں پھر آپ استفسار کریں تعلیم کو دور پھر ان شاء اس کا جواب دینے جائے گا لیکن نبی بک ہمارے پاس بڑا ہی تنگ ہے اگر کوئی مسئلہ تم سے اس کتاب میں سے کوئی مسئلہ تم سے کوئی بندہ پوچھے اور وہ بطور استفسار کے یہ پوچھ رہا ہو تو اس کو بتا دو اور اس کو ہدایت کر دو کہ ہاں کتاب میں یہ مسئلہ ہے اور یہ ایسے ایسے ہے اذا جا کا یوناظروں کا جب وہ تم اگر کوئی بندہ تم سے مناظرہ کرنے آ جائے اس کتاب کے مسائل کے بارے میں صاحب ہو تو ڈر اس سے فین مناظرہ تھے المیرا بل جدال بل مغالب ابل مناظرے میں کیا ہوتا ہے زبان درازی جھگڑا جدال ایک دوسرے پہ غالب ہونے کی اور جیتنے کی کوشش کرتا ہے بندہ غل و غصہ بھی ہوتا ہے لڑائی بھی لڑائیاں بھی ہوتی ہیں جھگڑا بھی زبان درازیاں بھی ہوتی ہیں اور بغل روحیت انہا جن اور تم کو اس چیز سے بہت زیادہ منع کیا گیا ہے وہ وہ عن طریق الحق اور یہ حق کے راستے سے یہ چیز ہٹا دیتی ہے غلط کہا اس بات پر دھیان دے تمام لوگ دھیان دیں اس بات پر کہ ہم تک یہ بات نہیں پہنچی ہمارے فقہ اور علماء میں سے کسی سے بھی یہ بات نہیں پہنچی کہ اس نے مناظرہ کیا ہو مجدال کیا ہو بحث بحثہ کیا ہو دین کے معاملے میں جھگڑے کیے ہو یہی سب زبانی جھگڑے اور الحسن حسن حسی کہتے ہیں الحقی یماری ولا یداری حکیم انسان ممارات نہیں کرتا مجادلہ نہیں کرتا اور نہ ہی کسی کی مدارات کرتا ہے حکمت ہو حکمت ہو ین اینشوروہا یا حکمت شروحا کہ وہ اپنی حکمت کو نشر ہے ان کو بھی تھام ڈل رہا ان مدد تھامی ڈل رہا اگر آپ کی حکمت مان لی گئی تو اللہ کا شکر ہے نہیں مان لی گئی تو بھی اللہ کا شکر ہے یعنی آپ قرآن کی آئے پڑھے درجہ پڑھے نکل جائے حدیث اس پر ترجمہ کریں نکلتا ہے کسی کا سوال احساس کر ایسے حالات میں جہاں پہ لوگ اہل بجت ہوں اور اس پر خوب سوالات اور جداو رکھنا چاہیں کچھ نہ سنیے ان کی بات ہے یہاں اس طرح سے بتاؤ بات ایسے حالات آتے ہیں آپ چیزیں کہیے بھیا دیکھو یہ قرآن نہیں یہ سنت ہے میں یہ ترجمہ کر رہا ہوں یہ قرآن سنت ہے اس کے علاوہ میری کوئی بات نہیں ہے اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے سلام کے اندر ایک برکت ہوتی ہے اس کا ایک اثر ہوتا ہے اب دیکھیے یہ بات میں نے ابھی سنائی تھی وہ حسرت کی آ گئی رجل حسن, حسن بصری کے پاس بن گیا انا وہ کا پھر دین میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں دین میں تو حسن مسری نے کیا کہا انا عرض تو دینی میں تو اپنا دین جانتا ہوں سین دین کا تمہارا دین گمراہ ہو گیا ہے تم اپنے دین کو بھول چکے ہو یا بھلا چکے ہو نہیں جانتے تمہارا دن کیا ہے تو جاؤ جا کر اس کو تلاش کرو ڈھونڈو اور سیکھو میں تو اپنا دین جانتا ہوں میرا دن کیا ہے سمی یہ سب وہ جوابات ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جن سے میں پتا ہے کہ یہ مناظرہ بازی صحیح نہیں ہے وہ سمی آر وسلم قومن اعلیٰ خجرتی ہی یا بول واحد واقعہ بول اللہ وقدا وکادا کتنا ویلو ہے پانچ منٹ ہیں اور مسئلے بھی کہیں میرے خیال سے اردو والا پڑھ لیتے ہیں بہت زیادہ شرع کی ضرورت نہیں ہے کون سا والا مسئلہ چل رہا ہے ایک سو چھپن کا اردو والا پڑھتا ہوں اس میں تاکہ جو ترجمہ کرنے میں دیر لگ رہی ہے اگر کوئی شخص تمہیں اس کتاب کا یہ ہو گیا جی رسول اللہ وسلم نے اپنے خجر مبارکہ کے دروازے پر دو شخصوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کیا اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہا کیا اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا آپ صلی اللہ صلیم غزب نہ ہو کر نکلے اور فرمایا کیا تمہیں اسی کا حکم دیا گیا یہ جدال ہی تھا اصل میں آپس میں بحث و دین کے بارے میں کیا میں یہی چیز دے کر تمہیں تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں کہ تم اللہ کی کتاب کو ایک دوسرے سے ٹکراتے پھرو پھر آپ نے بحث و الباحث سے منع فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مناظر کو ناپسند فرماتے تھے کرتے تھے اور اسی طرح حضرت مالک بن انس رضی اللہ رحمہ اللہ امام مالک میں نے ابھی سنا ہے کا واقعہ اور ان سے پہلے کے لوگ اور ان کے بعد کے ان کے بعد بھی ہمارے اس زمانے تک بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان مخلوق کے قول سے بہت بڑا ہے فرمان باری ہے اللہ کی آیات میں کافر ہی جھگڑا کرتے ہیں ایک شخص نے تو خطاب سے ایک متشاب متعلق سوال کیا کہہ کیا ہے حیدانوں نے اسے پھر پیٹا یہاں تک کہ اس کا اماما زمین پر سے گر گیا زمین پر گر گیا پھر فرمایا اگر تیرا سر مڑا ہوتا تو میں تیری گدر مار دیتا کیونکہ اس زمانے میں جو سر اڑانے والے کون نے خوارج علا... اللہ کے نم نے کہا تھا کہ ان کی, ان کی علامت کا سر مٹ ہوگی جسو سر نے فرمایا اللہ عماری والا کہ مومن ہٹ ڈرمی نہیں کرتا اور نہ میں ہٹ ڈرمی کرنے گا اسے تم ہر نہ کرو ہر ڈرمی سے گراس بحث محسے میں کرنا کو قبول نہ کرنا فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کے متعلق ہے کہ فلان صاحب سنت ہے کسی کو صاحب سنت کا سرٹیفکیٹ دینا اور اسے کہنا کہ صاحب سنت ہے یہاں تک کہ اس میں سنت کی تمام خصوصیات جب تک جمع نہ ہو جائیں اس وقت تک سنت صاحب سنت نہ نہیں کہا جائے گا جس میں سنت کی تمام خصوصیات جمع ہو, نہ ہو اسے سبسن. اس کی مثال کیسی ہے جیسے داعش داعش ظاہری طور پہ سلفیہ کے قائل ہیں بدعتیں نہیں کرتے ظاہری جو ہیں جو دوسرے بلتی کرتے ہیں ظاہری طور پہ وہ لوگ جو ہے توحید کے قائل ہیں اب آپ کہیں کہ یہ ہیں یہ لوگ سنت, کے سنت والے صاحب سنت ہیں نہیں ان کے پاس تقسیری تکسیر جو بداتے جو اندر گھسی ہوئی ہے احتقاجی بدت جب تک اس کے اندر تمام سنت کی خصوصیات جمانہ ہو جائیں اس وقت تک وہ صاحب سنت نہیں ہے یہ مطلب ہے اس والے مقے کا عبد اللہ مبارک اللہ فرماتے ہیں کہ بہتر نفس پرست بہتر بہتر نفس پرست گمراہ فرقوں کی اصل چار نفس پرست یعنی وہ اصاب ہوا فرقے ہیں تمام بہتر فرقے انہیں کی شاخیں ہیں اور وہ قدریا مرجیہ شیعہ خوارج ہیں ان کی تفاصل بیان کی جاتی ہیں کیسے کیسے انہوں نے ان کو بانٹا ہے بارہ بارہ فرقوں میں تو یا اس طرح سے جو ہے اور بلکہ اور زیادہ فرقوں میں بانٹا ہے اچھا تو اس وقت اس کا اس کو جس نے حق تکوبکر عمر یا حد جس نے ابوبکر عمر عثمان اور علی کو تمام صحابہ اکرام پر مقدم رکھا اور باقی تمام صحابہ کرام کا بھلائی کے ساتھ تذکرہ کیا اور ان کے حق میں دعا کی تو وہ ہر قسم کی شیعیت سے نکل گیا بلا شبہ جس نے کہا کہ ایمان قول اور عمل کا نام ہے اور وہ پڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے تو وہ ہر طرح کی ارجائیت سے نکل گیا یعنی مرغیا کے مذہب سے نکل گیا جس کا عقیدہ یہ ہے کہ نماز ہر نیکوں اور برکار بد، کے پیچھے جائز ہے ہر خلیفہ کے ساتھ جہاد کرنا جائز ہے اور بادشاہ وقت کے خلاف تلوار لے کر فروج کرنے کے بجائے انہیں اصلاح کی ان کے لیے صلاح اور نیکی کی دعوت دعوت دینا چاہیے تو ایسا شخص خوارش کے عقیدے سے نکل گیا اور جو اس بات کا اعتفاظ رہتا ہے کہ ہر طرح کی اچھی اور بری تقدیر اللہ کی جانب سے ہے وہ جسے چاہتا ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا گمراہ کرتا ہے ایسا شخص قدریا کے تمام باطل عقائد سے نکل گیا اور ایسا شخص صاحب سنت عبد البارک نے کہا کہ چار فرقے ہی تمام بدتوں کے کی کیچڑ ہیں ان چاروں کی تفصیل گردی کیسے کر کے ان مذہبوں سے برات کرنی ہے فرمایا کہ عقیدے میں ہر ظاہر شدہ بدعت اللہ عظیم کے ساتھ فخر ہے اور اس کا قائل بلا شک اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے والا ہے جامع ہے اس میں ان سب میں ہو گئے ہیں خوا... قدریا میں بھی اور مرجیا میں, خوارج... میں بھی ٹھیک ہے اور جہمیہ جو ہے خروج کے قائل تھے بعض بعض ان کے ان کے ملتے ہیں تھے اسی لیے جو ہے ایک خارسی فرقے کے ساتھ یہ جہم بن سلمان جو ہے لڑائی جنگ میں مارا گیا تھا پکڑا گیا اور سلم سے پکڑ کے جو ہے قلع کیا تھا حارث کے ساتھ ہاں اسی کے حاضرت کے ساتھ تو یہ بھی جو ہے خود کا قائل تھا تو یہ تمام جنگوں میں ان کی جو ہے وہ موجود ہیں جامعہ کی جس شخص کی موت جس کسی کی جس شخص دو شخص کسی کی موت کے بعد اس کے بعد اس کو دوبارہ دنیا میں لوٹ آنے کا فیضہ رکھے اور کہے حضرت علی بن ابی طالب زندہ ہیں اور آپ قیامت سے پہلے دوبارہ لوٹ کے آئیں گے اسی طرح حضرات محمد بن علی جعفر بن محمد موسا بن یہ سب آئمہ ہیں ان لوگوں کے کہ مطالب بھی یہ بات کہے عقیدہ رکھے اور امامت کے متعلق گفتگو کرے اور ان کے ان کی نہمت متعلق عقیدہ رکھے کہ وہ غیب جانتے ہیں تو ایسے لوگوں سے تم چوکنا رہو کیونکہ اس طرح کے اعتقاد رکھنے والے اللہ تعالیٰ کے ساتھ عظیم کہ اللہ عظیم کے ساتھ کفر کرنے والے یہ کفریہ اعتقادات ہیں سر اور سب یہ سب رافذہ کے اعتقاد ہیں طاہمہ بن عامہ فرماتے ہیں کہ جو شخص حضرت علی اور عثمان کے پاس توقف کرے ان کے معاملے میں توقف کرے کہ نہیں میں کچھ نہیں کہہ سکتا کون کون تو ایسا شخص شیعہ ہے اس زمانے کا تشیع یہی تھا نہ اسے عادل قرار دیا جائے گا نہ اس سے بات کی جائے گی اور نہ ہی ایسے شخص کی صحبت میں بیٹھا جائے گا جس نے حضرت علی کو حضرت عثمان عثمانوں پر مقدم کیا وہ رافضی ہے اس شخص نے صحاب اکرام کے آثار کو چھوڑ دیا ہے چھوڑ دیا جس نے تینوں صحابہ عبقر, عمر اور عثمان کو باقی تمام صحابہ اکرام اجمعین نے مبدل رکھا اور باقی تمام کے حق میں دعائے رحمت رحمت رحم لفظوں سے مطالب نہیں کی تو اس معاملے میں ہدایت پر ہے اور اس تنامت کی راہ پر ہے سنت یہی ہے کہ جن دس صحابہ اکرام رضو اللہ علیہ اجمین کو اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی ہے ہم بھی ان کے جنتی ہونے کی گواہی دیں اور اس میں شک و شبہ نہ کریں تو شک شبہ کون کر تھا راخذہ تمہیں سوائے رسول اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل کے کسی اور پر خصوصی طور پر ضرور بھیجنا جائز نہیں ہے, نہیں بھیجنا چاہیے یعنی آپ کو بندہ کیا کہ السلام و علیہ یہ طریقہ جو ہے اللہ اللہ اللہ کے رسول کی آل کے علاوہ عام بندوں کے حق میں صحیح نہیں جبکہ انبیاء کے حق میں صحیح ہے جان لو کہ عثمان مظلوم شہید کیے گئے اور انہوں جنہوں نے قتل کیا وہ ظالم تھے جس نے اس کتاب میں جو کچھ ہے اسے مانا اور اس پر یقین کیا اور اس کو رہنما بنایا اور اس کی کسی بات میں شک نہیں کیا اور میں انکار کیا تو ایسا شخص اہل سنت وال جماعت میں سے ہے یعنی اس کتاب کے تمام متاہین جو ہیں سنت کے مطابق چکے ہیں لہذا جو شخص اس کو مانے گا اور وہ شک نہیں کرے گا وہ اہل سنت میں سے اور اس میں اہل سنت و کی تمام علامتیں کامل ہیں اور جس نے اس کتاب کی ایک بات کا بھی انکار کیا یا شک کیا یا توقف کیا تو سمجھ لو وہ ہے کیونکہ یہ ساری باتیں شرحت سننا ہے اور سنت ہی کے مطابق ساری باتیں کہی گئی ہیں اس وجہ سے بات کہی جا رہی ہے یہ مطلب نہیں کہ یہ اپنے آپ کو ثابت کرنے کہ میں معصوم ہوں اور میری بات تو غلط نہیں ہے کہ چونکہ مجبور طور پہ اہل سنت کا عقیدہ ہے اس وجہ سے کہا گیا جان لوگ کے سنت میں یہ بھی داخل ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی معاشیت پر کسی کی مدد نہ کرو نہ ہی ان لوگوں کی جنہوں نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے جیسے والدین وغیرہ اور نہ مخلوق میں سے کسی کی کسی کی تو کیا نہ ہدایت کرو نہ مدد کرو کیونکہ اللہ کی نافرمانی میں کسی کی سربرداری کرنا جائز نہیں ہے یہ بات معروف ہے اور نہ ہی ان معاشر کرنے والوں سے محبت رکھنا چاہیے کہ یہاں آگے کہ نہ آگے کے گناہ کرنے والوں سے محبت نہیں کی جائے گی بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے ان سے نفرت کی جائے گی اس پر بھی ایمان رکھو کہ توبہ بندوں پر فرض ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا توبہ کرنے کا اور ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام چھوٹے بڑے گناوں سے اللہ تعالیٰ کے یہاں توبہ کریں جس نے ان لوگوں, لوگوں کے جنتی ہونے کا اقرار نہیں کیا جن کے جنتی ہونے کی خوشخبری اللہ کے سنتی ہے ایسا شخص بتاتی ہے اور گم ہے یہ بات اب دراصل پر پہ رکھے رافظہ صحابہ کی طرف کی وہ کرتے تھے تقسی یا تبدیلی کرتے تھے حضرت میں مالک فرماتے ہیں جس نے سنت کو مضبوطی سے تھاما اور اس کی اس کی زبان سے صاب اکرام اجمیری محفوظ رہے اور اسی حرت میں اس کی اوقات ہوئی تو اس کا حشر نبیوں میں صدیقوں میں شہدا میں صالحین میں ہوگا اگر سے وہ عمل میں کوتاہ ہو کیوں کیونکہ وہ اصل اپنے آپ کو اعتقاد اس کا صحیح ہے ہو سکتا اللہ اس کو معاف کر دے اور اس کو جو ہے ابتدار داخل کر دے بشر بن حادث کہتے ہیں اسلام سنت ہے اور سنت اسلام ہے ہر تو فضید فرماتے جب تم اہل سنت میں کسی شخص کو دیکھو تو گویا کہ تم نے رسول اللہ علیہ وسلم کی کو دیکھ لیا جو صاحب سنت کو دیکھو کہ تو سمجھو سمجھو کسی صحابی کو دیکھ لیا تم نے اگر کسی کو دیکھا تو سمجھو کسی کو دیکھا یونس فرماتے ہیں یہ وہی یونس جنہوں نے اپنے بیٹے سے درست کی تھی آج مجھے وہ شخص زیادہ محبوب ہے جو سنت کا بلا رہا ہے اور اس سے بھی زیادہ محبوب وہ شخص ہے جسے سنت کی دعوت دی جائے اور وہ قبول کر لے امام ابن آؤن فرماتے اتنے اپنی موت کے وقت کہا لوگوں سنت کو مضبوطی سے تھام لو اور بدعات سے بچتے رہو موت کے دفتر صلاحیت سنت پر اطلاع کرنے کی مشد کرتے تھے امام احمد نے فرما, فرماتے کہ میرے ساتھیوں میں سے ایک کا انتقال ہو گیا اس نے اسے, اسے کسی نے خواب میں دیکھا امام احمد کے ساتھیوں میں سے کسی کو جس کو انتقال ہو گیا تھا ابو دیکھو ابو عبداللہ امام اس نے کہا کہ ابو عبداللہ سے کہو امام احمد سے کہ وہ سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے پہلے سنت کے متعلق ہی کی سوال کیا تو پہلے یہ خواب کی بات ہے ہمارے ہاں خواب کی بات بہت زیادہ اصل وہ نہیں لیکن استناس کر سکتے ہیں عام طور پہ سلاف صالحین اس طرح کے واقعات نقل کرتے ہیں بسا اوقات استناس کے طور پر ان سے ایک عبرت حاصل ہوتی ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن یہ کسی طرح کا حکم ان سے صادر نہیں ہوتا کسی طرح کا مسئلہ صادر نہیں ہوتا ان سب سے ابو عالیہ فرماتے ہیں جو شخص سنت پر اس حال میں انتقال کر گیا کہ اس کے عمل پر پڑتا پڑا ہوا تھا یعنی مستور تھا تو وہ صدیق ہے سنت پر فرمانا عام طور پہ سنت والا بندہ تھا اور وہ مستور الحال تھا اس کی کوئی ودایت ہے کوئی غلط کام معلوم معروف نہیں تھا تو اس کو صدیق کہا جائے گا اور کہا جاتا ہے کہ سنت کو مضموی استعمال لینا نجات ہے انجاط پھر سننا پھر لگنا پھر سننا کتنے سوال ہے سوفیان سوری فرماتے ہیں کہ جس نے کسی بدرتی کی بات بغور سنی وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے نکل گیا ہے اور اسی اسی بات کے سفر تو کر دیا گیا ہے یہ ساری باتیں اصل میں میں آپ اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ وہ چونکہ عقیدے والی خطرناک ہو جاتے تھے اس زمانے میں سوفیان سوری ایک سو میں انتقال ہے سمجھے گے نہیں تو یہ سب اس زمانے میں یہ سب بڑی بڑی بدتیں وجود میں آ چکی تھیں جہمیا اور گزلہ کی اور قدریا کی تو اسی لیے کہا کہ اب اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے کیوں نکلا کیونکہ جب وہ راستہ ہی سمجھ گئی تھی اس کا شروع ہو گیا بدت کی طرف اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دے ہے اس کی مدد نہیں کرتا جاؤس بن نبی ہند فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے تو مرض علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی آپ بدتیوں میں نہ بیٹھیں بدتی صرف ہماری امت پہ نہیں بدعتی ہر عمر ہوتے ہیں تو فرمایا آپ بدعتیوں میں نہ بیٹھے اگر آپ نے ان کے سب اختیار کیا اور ان کی باتوں میں نے آپ کے دل میں شک پیدا کیا تو میں آپ کو دھولت میں ڈال دوں گا یہ امام نے داؤد الحمد سے کہا گیا کر کے یہ بات تو اسرائیلی روایات میں سے ہے اب چونکہ صحابہ اکرام کا اور یہ جو خاص کر سلا سالیم کا طریقہ یہ تھا کہ شدت نسخ میں شدت خیر خاہی میں امت کو بچانے کی خاطر طرح طرح کے سارے علماء کے اقوال نقل کرتے اور خاص کر چونکہ اس زمانے میں محسوس کے دوران اسرائیلی روایات بھی بہت مشہور تھی اسی لیے وہ ان روایتوں کو نکلتا دیتے تھے تاکہ اس کا مقصد کیا تھا کہ جو ہے لوگ جو ہے ان چیزوں سے عبرت پکڑیں فضل عیاد فرماتے ہیں جو بدیوں کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ حکمت سے محروم ہو جاتا ہے کیونکہ بجتی کے ساتھ بیٹھنا ہی سب سے بڑی بداخلی ہے فضیل ریاض نہیں فرماتے ہیں کہ بدرتی کے ساتھ نہ بیٹھے تو کچھ کہہ رہے کہ تم پر لاحت نہ اتر جائے کیسے جب تم ایسے بدرجیوں کے ساتھ بیٹھو گے جو کفری اور احادی مدعتوں کے حامل ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں میں غور و خوص کرتے ہیں ان کے پاس بیٹھو وہ نہ تم, تم بیٹھو تم بھی انہیں میں شمار ہو گے تو یہی مسئلہ ہے کہ اگر اس بدرجی پر اللہ کی لاحت اتری تو تمہیں تم پر بھی اترے گی اگر ان کے ساتھ بیٹھو گے پھر فضائل فرماتے ہیں جو کسی بدر سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو برباد کر دیتا ہے اور اسلام کا نور اس کے دل سے نکل جاتا ہے کیا مطلب ہے اس بات کا بدتی سے محبت کون کرے گا اور محبت کام ہوتی دل میں تو جب آپ بدتی سے محبت کریں گے گویا اس سے اس سے محبت کرنے کی وجہ اس کی بدتی ہے سمجھے کہ نہیں تو کسی بھی سے محبت اس کی بدتی کی وجہ سے آپ کریں گے لیکن اگر یہ محبت کوئی بدتی ہے آپ کا بھائی اور آپ کا بیٹا اور کوئی رشتے دار اور وہ اگر بدتی بن گیا اس سے ایک فکری محبت کرنے رہے مراد نہیں یہاں پہ یہاں مراد کسی بدتی سے اس کی بدعت کی خاصر محبت کرنا یہ, یہ محبت جب آپ کے دل میں آئے گی تو اللہ تعالیٰ آپ کے عمل کو برباد کر دے گا مطلب کیونکہ آپ نے بھی اس کی بدعت کو صحیح سمجھ لیا جو کہ الحاظ پر متبری تھی تو آپ کے دل کے اندر وہ الحاظ بیٹھ گیا تو مطلب خود کافی زیادہ تو خف کے ذریعے اس کا عمل برباد ہو جاتا ہے یہ میں شرح اس لیے کر رہا ہوں کہ کچھ دن پہلے کچھ بندوں نے واٹس اپ میں ڈال دیے انہیں چیزوں سے بڑے سہاگ کھڑے کر دیے تھے انہیں عبادتوں سے میرے موجود بھی ہے میں نے ان لوگوں کو جواب نہیں دیا کیونکہ وہ بندے ایسے ہی تھے جو مشاہرات کرنے والے تھے میں نے بالکل خاموشی افطار کر لی ان کو جواب نہیں دیا دوسرے لوگوں سے کہا کہ تم ان کو جو دیکھ لو تو مراد یہ ہے کہ یہ عبارتیں مجمر ہیں کوئی کہہ رہا کیسے کرنا تو عمل برباد جائے گا عمل تو برباد ہر عمل تو شرک ہوتا ہے تو اصل میں اس کو یہ تصدر نہیں ہے کہ یہ کون سے بدرتی کی بات ہو رہی ہے میں شروع سے آپ کو یہ شرح کرتا آ رہا ہوں کہ بدرتیوں سے مراد یہاں پہ وہ یہ جہبیاں پدری متصلا جن کی بدت الہاظ اور زندگب پر مبنی تھی یہ بدرتی مراد یہاں ہے اب کسی زندی سے محبت کریں گے آپ اس کے کی زندگیت کی وجہ سے کفر کی وجہ سے تو کیا آپ مسلمان بچ بچتے رہیں گے آپ محبت دل میں ہوتی ہے اور جب دل میں محبت کریں گے تو گویا اس, کی اس کے کفر سے آپ محبت کر رہے ہیں عمل برباد ہوگا یہ مراد ہے اور اسلام ریسٹور سے نکل جائے گا فضل سماتے ہیں کہ جو کسی بدرتی کے ساتھ کسی راستے میں بیٹھے تو تم اس راستے کو چھوڑ کر دوسرا کرو یہ صرف یہ سب وہ ہے کہ اہل بدر کی تحقیر کرو ان کو ان کو جو ہے ان کو اس طرح سے ان کے ساتھ تعمیر کرو کہ وہ اپنی بدتوں سے بات آ جائیں اور یہ بات بھی آپ کو معروف ہے کہ یہ سب اسی اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ تاکہ یہ لوگ بدت سے بعد آ جائیں اور آپ کا اثر پڑے فضر میں فرماتے ہیں جس نے کسی بدرتی کی تعظیم کی اس نے اسلام کو گرانے میں مدد کی ایک روایت بھی اس طرح کی ہے جو روایت سماجن صحیح نہیں ہے لیکن حقیقت میں ماہنا صحیح ہے اس بات کا اگر آپ کسی بدرتی کی مدد کر رہے ہیں اور اس کی تعظیم کر رہے ہیں تو گویا کو جو اسلام کو گرا رہا ہے اپنی بدت کے ذریعے اور یہ بدرتی وہی ہے جو اس کی اس نے اپنے رشتہ توڑ دیا اس سے جو کسی بیدتی کے جنازے کے ساتھ چلتا ہے تو جنازے سے لوٹنے تک وہ اللہ تعالی کی ناراضگی میں رہتا ہے تو یہاں پہ سارے لوگ, لوگ بدت بڑھ رہے جن کی جو چہمیاں اور متضلاع اور زندگیت والی بدت جن کے پاس تھی فضریاض فرماتے ہیں کہ تم یہودی اور نصرانی کے ساتھ کھانا کھانا گوارا کر لو لیکن بدتی کے ساتھ نہیں میں تو چاہتا ہوں کہ میرے اور بدتی درمیان ایک موہے کا قدار رہے فضر بنا فرماتے ہیں کہ جس بندے کے متعلق اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ وہ بدتی سے نفرت رکھتا ہے تو اس کی مسل کر دیتا ہے اگرچہ اس کا عمل تھوڑا ہی کیوں ہو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو دل میں نفرت ہے کسی سے کیوں ہے کیونکہ سنت کی محبت ہمارے دل میں ہے جب سنت کی تعظیم صحابہ کی تعظیم اللہ کے سور کی اور اللہ کے اس اس اس, اس،, اس،, اس،, اس،, اس جو ہے اس کی تعظیم کرتا ہے اور سنت کی تعظیم تعلیم حدیث کی تعظیم نہیں ہے بلکہ سنت سے مراد پورے کتاب و سنت کا طریقہ مراد ہے اس طریقے کی جو تعظیم کرتا ہے اور اس کی وجہ سے کسی بھی سے نفرت کرتا ہے تو بلا شبہ یہ ایک عمل ہے اور ایک اللہ کی مقررت کا اور محبت کا ذریعہ ہے اور یہ قلب ہی میں داخل ہے کہ انکار ان کا دل سے کرتا ہے بندہ کوئی صاحب سنت اگر کسی بدتی کی جانب مائل ہو رہا ہے تو وہ صرف نفاق کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے اس کے دل میں نفاق ہے جو بدتی سے منہ موڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دل کو ایمان سے بھر دیتا ہے جو کسی بھی کو جھڑک دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن امن میں امن کرے گا جو کسی بدتی کو زلیل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں سود بلند کرتا ہے کرتا ہے اس لیے تم اللہ کے لیے کبھی بھی کبھی بھی نہ بننا یہ بات امام فضیل بن اعاز نے کہی ہے یہ باتیں کیونکہ ان کے زمانے میں یہ سب بداعتیں بہت زیادہ شدت استعار کر رہی تھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سنت اور قائم و ادائ رکھے اور بداعت سے بچائے اور ہمارے علم ہمارے لیے حجر ہو ہمارے خلاف حجر نہ ہو وہ آخر دعوانا للہ رب العالمین وسلم